پھر جب اسمان پھٹ گا تو گلاب کے پھول کسا ہو جائے گا جیسی سرخ نر بکرے کی رنگ ہوئی کھال